فول قہارتین فوراً جادوگر جو ہے سجدے میں گر پڑے میں یہاں پر ہمارے اس زمانے کے حکمرانوں کے جادوگروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کالو امن رب العالمین اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین اللہ جل جلالہ کی حاکمیت پر ایمان لاتے ہیں رب بے و ہارون جو کہ موسا اور ہارون کا بھی حاکم ہے میرے بھائیوں اللہ جل جلالہ کے وجود پر فرعون کو شک نہیں تھا اور فرعون کبھی بھی اور فراون نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا ہے بلکہ وہ یوں کہا کرتا تھا انو من بشرعین کہ ہماری طرح کے دو آدمی ہیں دو انسان ہیں ان پر ہم ایمان لیا ہے فراون اپنے آپ کو انسان کہا کرتا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں بات نظام کی قانون کی آئین کی اور حاکمیت کی چل رہی ہے جھگڑا جو ہے وہ حاکمیت کا ہے جھگڑا جو ہے قانون اور آئین کا اور دستور کا ہے فراون کہتا ہے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قانون اور آئین پر لوگوں کو چلاؤں گا اور موسا اور ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں تورات کے قانون پر چلاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے فرعون جو ہے اپنی بدماشی کو مزید دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جب کہ وہ دلائل کے میدان میں ہار چکا ہے اور اس کے جو جادوگر ہیں وہ موسا علیہ السلاط وسلام پر ایمان لا چکے ہیں اللہ جل جلالہ پر ایمان لا چکے ہیں اللہ جل جلالہ کے قانون اور آئین پر انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے کالا امن تم لبلان آدن قوم کہتا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم لوگ اللہ پر ایمان لے آئے موسا پر ایمان لے آئے جیسے کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حاکم اور حکمران کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا اللہ کے بندے ہمارا جہاد خود پاکستانی حکمران کے خلاف ہو رہا ہے اس کے نظام اور قانون کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کی اجازت کیسے ہم لیں گے تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ انہوں نے فرعونی نظام سے سیکھی ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت میں جہاد کا ایک امیر ہونا چاہیے اور اس کی اجازت کے ساتھ جہاد ہوتا ہے الحمد ہمارے جو عمر ہیں وہ موجود ہیں امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد امیر المومنین ملا اختر محمد منصور اور آج شیخ الحدیث مولانا حبۃ اللہ خنزاد حفظہ اللہ اور دوسری تنظیموں کے جو عمرہ ہیں الحمدللہ ہمارے عمرہ ہیں اور انہیں عمرہ کی اجازت اور ان کی قیادت اور ان کی ہدایت کے مطابق الحمدللہ پوری دنیا میں ایک مبارک جہاد جاری ہے اس لیے شبہ پیش کرنا کہ پیغمبر علیہ اللہ وسلام نے تو یہ فرمایا ہے اور فکہ نے تو یہ فرمایا کہ بغیر امام کو اور بغیر حکمران کی اجازت کے جہاد نہیں ہوتا اور یہ کس کی اجازت سے جہاد کر رہے ہیں بھائی اللہ کے بندے اس وقت مسئلہ ہی یہ چل رہا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف خیانت میں اور جنایت میں اور شیطانیت میں مصروف ہیں ان کے خلاف جہاد جاری ہے تو ان سے اجازت لینے کی بات تو وہی ہے جو کہ فرعون یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ان نول کبیر حکم کو یہاں پر بھی آپ توجہ فرمائیے فرعون جو کہ جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ میرے اپنے جادوگر ہیں اب غالم گلوچ پر اتر آیا ہے اور الزام تراشیاں کر رہا ہے کہ یہ جو موسا ہے یہ تم لوگوں کا بڑا ہے اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے الزام تراشی ہے نا جھوٹ ہے یہ جیسے کہ آج کل کے حکمران طالبان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور غلط القابات ان پر چسپا کرتے ہیں اب یہ یہ کہہ رہا ہے کہ موسا علیہ السلط تم لوگوں کا سب سے بڑا جادوگر ہے تمہیں جادو موسا علیہ السلام نے سکھایا ہے حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تو ہمارے ہی اکیڈمیوں میں پڑھ کر جادوگر بنے ہیں فلاسو فتح مون فراؤن دھمکی دے رہا ہے کہ بہت ہی جلد تم لوگوں کو پتا چل جائے گا لوکیلا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹے سیدھے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب لوگوں کو پھانسی پر چڑھاؤں گا نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں جیسے کہ ابن عباس ردی اللہ عنہما فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کان افی اول نہاری سہارا او فی آخر ان نہاری شہادا کہ یہ لوگ دن کے شروع میں جادوگر تھے اور دن کے اخیر میں اللہ کے مقبول شہدہ تھے انہوں نے کیا جواب دیا کال انا الا ربینا منقلبون کا کوئی بات نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں نو no پرابلم انا الا ربینہ منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹنے والے ہیں ہم بھی لوٹیں گے اور تم بھی لوٹو گے ہم سب نے اپنے رب کی طرف جانا ہے تو تم ہمیں قتل کر ڈالو تو یہ تو شہادت کا مرتبہ ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے شہادت جراحت اثارت قید و بند کی صعوبتیں سب کچھ ساتھ ساتھ لازم ملزم ہے ان نانت معر النا ابنا خطا نہ اول اولمن ہمیں تو بس یہی تڑپ ہے اور یہی لالچ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہمارا حاکم ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے ان انکنہ اول المومن کہ ہم تو مومنوں کی پہلی صف میں شامل ہیں یعنی فرعون کا جو لشکر تھا اور فرعون کے جو اراکین تھے ان میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اول المومنین کہا ورنہ مسا علیہ الصلاۃ وسلام اور ان سے پہلے بنی اسرائیل ایمان لا چکی تھی بلکہ وہ تو مومن ہی تھے اوہ نہ علامو سا نہ صرب ابادین دعوت کا کام جو ہے مکمل ہو گیا فرعون دلائل کے میدان میں جنگ ہار چکا ہے اب فرعون کی طرف سے عذاب و تشدد جبر اور ظلم ستم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے یعنی عمومی ظلم ستم اور جبر و تشدد شروع ہونے کا امکان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی لیے اللہ جل الح نے ہجرت کا حکم دیا وائنا علا موسان سری بحبادی تباعن اور ہم نے موسا علیہ السلام کو خبر دی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل پڑیں رات کے وقت اندھیرے میں آپ نکلے اسرایو سری اسران رات کے وقت سفر کو کہتے ہیں سبحان اللوی اسرا بے آبدی ان نقم تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ یہ سفر کریں اس لیے کہ آپ حضرات کا پیچھا کیا جائے گا فارسنا فراؤن فلم حاشرین فراون نے اپنے میڈیا کو دوبارہ سے گرم کیا شہروں میں یہ اعلانات ہوئے ان نہاعل شردمت ان یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اقلیت میں ہیں یہ وہ ان نہ اور انہوں نے ہمارے غصے کو بڑھکایا ہے وہ ان لجمیون اور ہم سب کے سب محتاط اور ہوشیار ہیں یعنی ہم سب کو سیکورٹی فورس بننا چاہیے اور سب کو افواج پاکستان کی طرح منظم ان کے خلاف لڑنا چاہیے فخر جنا جنا تم اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے انہیں ان کے باغات اور چشموں سے نکالا وہ و مقام کریم اور ہم نے انہیں ان کے خزانوں اور اعلی مقامات سے نکالا کدا لکھوا اور رکھنا بنی اسرائیل اس طرح ہم نے ان خزانوں کو اور نعمتوں کو بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا میرے بھائیوں اللہ تعالی شیر اسلام محسن امت شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ پر رحم فرمائے انہوں نے اس وقت کے تاغت اکبر اور دنیا کے سب سے بڑے سانپ کے سر کو کچلنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ قرآن کریم میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اسے اس کی حکومت سے اور اس کے قلعوں سے اور اس کی فصیلوں اور دیواروں سے باہر نکالا ہمارے اکابرین نے بھی امریکیوں کو اپنے مضبوط قلعے سے باہر نکالا اور الحمد وہ آج شکست پر شکست کھا رہے ہیں اور اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد فرمائے فعت مشرقین اب جب کہ صبح ہو رہی تھی اس وقت فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور بنی اسرائیل کو نظر آنے لگے کہ فرعون تو اپنی فوج اور طاقت و قوت کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ بنی اسرائیل والے بچارے چونکہ کافی عرصے سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور ضمیر ان کا غلام بن گیا تھا اس لیے جب انہوں نے دوبارہ فرعون کے لاؤ لشکر کو دیکھا وہ گھبرا گئے میرے بھائیوں وہ قومیں جن پر ایک عرصے سے تاغت حاکم ہوتا ہے وہ تاغت سے بےتحاشا ڈرتی ہے اس لیے پاکستان میں انقلاب کھڑا کرنا برما و اراکان میں انقلاب کھڑا کرنا ازبکستان اور ترکستان وغیرہ میں انقلاب کھڑا کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں بہت صبر کی ضرورت ہے اس لیے کہ ان قوموں پر سال ہر سال اور عرصہ دراز سے تاغت حاکم آ رہے ہیں اور تاغوتوں کی حکومتیں چل رہی ہیں اس لیے ہمیں اپنے جہاد میں بہت ہی جل تھک نہیں جانا چاہیے بلکہ ڈٹنا چاہیے ڈٹ کر عظیمت اور حوصلے کے ساتھ اس جنگ کی قیادت اور اس جنگ میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے فلم ماترا الجمانی جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے قال اصحاب موسا ان علومرقون تو موسا علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے غلامی میں زندگی گزارنے والی قوم کا ضمیر مر جاتا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بہت سارے اشعار اس سلسلے میں موجود ہیں جن کو بیان کرنے کا نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی یہ موقع ہے قال کل انما ربی سیاح دین موسا علیہ السلاۃ نے فرمایا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راہ دکھائے گا فوائنا موسا پس ہم نے موسا کو وہی کی اندر بیاسا کل بہرا آپ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے فن سمندر پھٹ پڑا فقا نقل فرقین کا تو العظیم بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو بارہ راستے جو ہے سمندر کے درمیان نکلے اور ہر ایک راستہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے کی طرح تھا پہاڑ کے بڑے بڑے ٹیلوں کی طرح بڑے بڑے راستے وہاں پر بن گئے وہ ازلف ناصمل آخرین اور ہم نے دوسروں کو بھی نزدیک کیا فراون کو بھی آنے دیا وہ انجئی ناموسا و مماح اور ہم نے موسا اور موسا علیہ السلاۃ کے ساتھ جو بھی تھے ان سب کو نجات دی ثم ماں رقن اور فراؤنیوں کو آنے دیا آنے دیا جب وہ نزدیک آئے ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا ان نفیز علی کل آیا یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے وہ ماں کا نا اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے حکیمیت پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ ان رب کل ہوں اللہ اور آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بادشاہ اللہ یقیناً طاقت والا ہے اور مہربان ہے اس نے اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی شان و شوکت فراؤنیوں کو دکھائی اور بنی اسرائیل کو اپنی رحمت اور برکت عطا کی میرے بھائیوں آج کے اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں انہیں آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں ان آیتوں کو مزید انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے اللہ جل جلال ہمارے ان اسباق کو اپنی خدمت میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے موسا علیہ صلاحت وسلام نے جس طرح فرعون نے وقت کے خلاف مقابلہ کیا اور آخر وہ فاتح بنے اللہ تعالی ہمیں بھی وقت کے فرعونوں کے خلاف مقابلہ کر کے فاتح بننے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہی محمد ولا و صحب اجمائعین سبحانک المبح ان لا اللہ الا انت استغفرك واتوب و والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ